وَأََّا مِ المُسلِمونَ وَمِن القاسِطُون فمَنْ أأَسْلَمَ فَأُولائِكَ تحَروَوَشَدَ وَأََّا القاسِطُونَ فَكانوا لِجَهَن مَ حَطَبَ وَأََّ وَْتَقاماموا على الطليقَة ل أسْقَنَهُم م أَن غَدَقَ لَِفْتِنَهُم ومن يُعرض عن ذكر ربه عذاباً صعداً اور یہ کہ بے شک بعض تو ہم میں نیک و کار ہیں اور بعض اس کے برعکس بھی ہیں ہم مختلف فریق ہیں ہمیں یقین کامل ہو گیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کو زمین میں ہرگز عاجز نہیں کر سکتے اور نہ ہم بھاگ کر اللہ کو ہرا سکتے ہیں ہم تو ہدایت سنتے ہی اس پر ایمان لا چکے اور جو بھی اپنے رب پر ایمان لائے گا اسے نہ کسی نقصان کا اندیشہ ہے نہ ظلم ستم کا ہاں ہم میں بعض تو مسلمان ہیں اور بعض بے انصاف ہیں بس جو مسلمان ہو گئے انہوں نے تو راہ راست کا قصد کیا اور جو ظالم ہیں وہ جہنم کا ایندھن بن گئے اور اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی کہہ دیجئے کہ اگر لوگ راہ راست پر سیدھے رہتے تو یقینا ہم انہیں بہت کچھ وافر پانی پلاتے تاکہ ہم اس میں انہیں آزما اور جو شخص اپنے پروردگار کے ذکر سے منہ پھیر لے گا تو اللہ تعالیٰ اسے سخت عذاب میں مبتلا کریں گے سامعین ابنایتوں کی تفصیل سماعت کیجیے جنات کا اعتقاد اور عملی حالت جنات اپنی قوم کا اختلاف بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم میں نیکوکار بھی ہیں اور بدکار بھی ہیں ہم مختلف راہوں پر لگے ہوئے تھے آمش رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک جن ہمارے پاس آیا تھا میں نے ایک مرتبہ اس سے پوچھا کہ تمام کھانوں میں سے تمہیں کون سا کھانا پسند ہے اس نے کہا چاول میں نے لا دیے تو دیکھا کہ لقمہ برابر اٹھ رہا ہے لیکن کھانے والا کوئی نظر نہیں آتا میں نے پوچھا جو خواہشات ہم میں ہیں کیا وہ تم میں بھی ہیں اس نے کہا ہاں ہیں میں نے پھر پوچھا کہ رافضی تم میں کیسے گنے جاتے ہیں اس نے کہا بدترین حافظ الحجاج مجزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کی صنعت صحیح ہے ابن عساکر کی تاریخ دمشق میں ہے کہ عباس ابن احمد دمشقی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے رات کے وقت ایک جن کو اشعار میں یہ کہتے سنا کہ دل اللہ تعالیٰ کی محبت سے پر ہو گئے ہیں یہاں تک کہ مشرق و مغرب میں اس کی جڑیں جم گئی ہیں اور وہ حیران و پریشان ادھر ادھر اللہ تعالیٰ کی محبت میں پھر رہے ہیں جو ان کا رب ہے انہوں نے مخلوص سے تعلقات کاٹ کر اپنے تعلقات اللہ تعالیٰ سے وابستہ کر لیے ہیں پھر آگے کہتے ہیں کہ ہمیں معلوم ہو چکا کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہم پر حاکم ہے ہم اللہ سے بھاگ کر نہ بچ سکیں گے نہ کسی اور طرح اللہ کو عاجز کر سکیں گے اب فخریہ کہتے ہیں کہ ہم تو ہدایت نام کو سنتے ہی اس پر ایمان لا چکے پھر ہے بھی یہ فخر کا مقام اس سے زیادہ شرف اور فضیلت اور کیا ہو سکتی ہے کہ رب کا کلام فوری اثر کرے پھر کہتے ہیں کہ مومن کے نہ تو عمل نیک ضائع ہوں گے نہ اس پر خواہ مخوا کی برائیاں لادی جائیں گی جیسے کہ اور جگہ اللہ نے فرمایا فلاح خوف ظلم ولا حد میں یعنی نیک و کار کو ظلم نقصان کا ڈر نہیں پھر کہتے ہیں کہ ہم میں بعض تو مسلمان ہیں اور بعض حق سے ہٹے ہوئے اور عدل کو چھوڑے ہوئے ہیں مسلمان نجات کی متلاشی ہیں اور ظالم جہنم کی لکڑیاں اور ایندھن ہیں اس کے بعد کی آیت وہ اللہ استحکاموں کے دو مطلب بیان کیے گئے ہیں ایک تو یہ کہ اگر تمام لوگ اسلام پر اور راہ راست پر اور اطاعت الہی پر جم جاتے تو ان پر بکثرت بارشیں برساتے اور خوب و وسعت سے روزیاں دیتے جیسے اور جگہ ہے ول ون اقام و <التَّورَة> یعنی اگر یہ توڑا تو انجیل اور آسمانی کتابوں پر سیدھے اترتے تو انہیں آسمان و زمین سے روزیاں ملتی ایک اور جگہ اللہ کا فرمان ہے بلو ان اہل آمنوا تقول عليهم من یعنی اگر بستی والے ایمان لے آتے اور اس طرح متقی بن جاتے تو ہم ان پر آسمان و زمین کی برکتیں کھول دیتے یہ اس لیے کہ ان کی پختہ جانچ ہو جائے کہ ہدایت پر کون جمع رہتا ہے اور کون پھر سے گمراہی کی طرف لوٹ جاتا ہے مقاتل رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت کفار قریش کے بارے میں اتری ہے جبکہ ان پر سات سال کا قہت پڑا تھا دوسرا مطلب یہ بیان کیا گیا ہے کہ اگر یہ سب کے سب گمراہی پر جم جاتے تو ان پر رزق کے دروازے کھول دیے جاتے تاکہ یہ خوب مست ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ کو بھول جائیں اور بدترین سزاؤں کے قابل ہو جائیں جیسے کہ اللہ کا فرمان ہے فلم میں نسو الخر آیا ال یعنی جب وہ نصیحتیں بھلا بیٹھے تو ہم نے بھی ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے جس سے وہ مست ہو گئے اور نہ گہاں ہم نے انہیں پکڑ لیا اور پھر وہ مایوس ہو گئے اسی طرح کی آیت احسب امنم عن ہے پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ جو بھی اپنے رب کے ذکر سے بے پرواہی برتے گا اس کا رب اسے دردناک سخت اور مہلک عذابوں میں مبتلا کر دیں گے ابن عباس صدی اللہ عنما سے مروی ہے کہ اس پہاڑ کا نام ہے جب کہ سعید ابن جبیر کہتے ہیں جہنم کے ایک کنویں کا نام ہے واللہ اللہ عالم